بسم اللہ الرحمن و رحمن و رحمۃ الحمد اللہ وحمد مرتبہ سکن السلام علیکم و رحمۃ تمام اور میندان الشن الجوان بابت سامن سب کچھ مسلم ہیں ہمارے سلسلہ دار دا کتاب سے بابو نکاندر نمبر ستارہ آپ لوگوں کے بھرکام تک پہنچا رہا ہوں اور آج کے دس میں جو شوہر کے اس ذمہ داریاں کے عنوان سے یعنی شوہر پر بیوی بی کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جی, جو جو شوہر کی جو ذمہ داری مگر زندگی میں شوہر کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یہ بیان کریں تو شہ سرما فرماتے ہیں عمل معاشرت جو ہے روزہ کے ساتھ جو معاشرتی زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا رفتار کے دار رفتار کے, کے ہونی چاہیے عمل معاشرت فی الازواج یعنی زوجت کے ساتھ اور جے کے ساتھ اپس میں بی, بی کی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ فلی زو جی تو میاں کے لیے ہے یعنی میاں کو چاہیے کہ والے زوج کے ذہن جوش کے لیے ہے یم بغی فلی زوش جیسے پہلے جوش جو ہے شوہر کی ذمہ داریں بتا رہے ہیں پل کے لئے ہے شوہر کے لئے یم بغی ایشرہ اس کو چاہیے کہ معاشرات کریں زندگی گزارے افتانے بے ہوش کے اپنے زوجہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں معاشرہ یا کہ بیوی بی کے ساتھ پیش آ جائیں معاشات کریں زندگی گزاریں بے ہوشن کے اچھے اخلاق کے ساتھ بطر کن غلزتیں غلزہ یعنی کہ سخت مزاجی یعنی اس کو چھوڑ دیں روزہ کے ساتھ سخت مزاجی کو ہاں یعنی لہجے میں بات کرنا سغل لہجے میں بات کرنا غصے کی حالت میں بات کرنا ہمیشہ اور نخرے میں بات کرنا ہمیشہ یہ سلسلہ جو ہے چھوڑ دے ترک لگل جاتے ہاں سختی سے پیش آنا چھوڑ دیں سخت یا اختیار کرنا چھوڑ دیں علیہ ضرورت تھی مگر کبھی مجبوری پیش آ جائے تو ہمارے کسی مجبوری کے وقت میں جیسے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہاں اور بھی جان بوجھ کے جان بوجھ کے کوئی غلطی کر دیں تو وہاں ساختی سے پیش آنے کے شرط بعض پر اجازت دیتے ورنہ نارمل زندگی یہ کہ دوجہ کے ساتھ بالکل اخلاق سے پیش جائیں پیار محبت سے پیش جائیں یہ حسن و حلق دوجہ کے ساتھ پیش کے حوالے سے ایک واقعہ ہے پیارے نبی صم کے آپ کے اصحاب میں سے ایک بہت ہی عظیم المرتبت ایک صحابی تھا کہ ماز بن جبل آپ کے صحابی تھا اس کا واقعہ جو ہے عالمِ اسلام کے بہت سے بزرگوں نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں آپ جو ہے جب دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ کے پیارے نبی نے ننگے پیر اس کی جنازے میں شرکت کیا ہاں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اصاب نے دیکھا آپ جو ہے پیروں پیڑوں کے جو ہے نا انگلوں جو ہے انگلیوں کے پل چل رہے تھے خصاصن بڑے انگوٹھے کے پل چل رہے تھے کام سرمے کے کا ڈولنے پہ ہاں جی تو اصاب نے تعجق یا رسول اللہ آپ کیسے چل رہے ہیں آپ اس طرح خود کو تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا تو آپ نے فرمایا اس کے جنازے میں ستر ہزار فیصدوں نے شرکت کیا ہے مجھے پاؤں رہنے کی جگہ نہیں مل رہا ہے اس لیے میں ایسا چل رہا ہوں تو اتنا بڑا اس کے لیے پیارے نبی نے بشارہ دیا پھر آپ نے خود اس کا جنازہ بڑا آپ نے خود اس کو قبل میں اتارا تو اس کو بڑے اعزاز سے آپ نے اس کا دفن کیا تو آپ کا اس اس پیارے نبی کا اس کے ساتھ اتنی جو ہے اس کو بشارہ دینا اس کے احترام کرنا اس کے اتنے حصوں کی شرکت کے بات کی تو اس کی والدہ جو اس کے غم میں نڈال تھے پریشان تھے رو رہے تھے اس نے اپنے ہاتھ سے پونچھ لیا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو پیارے نبی نے گرمائے ساتھ کے والدہ آپ جو اس سو کی والدہ آپ ماس کے آپ میں دعا کریں آپ اس ما, اس کے لیے مؤخلت کے لیے دعا کریں تو وہ خاتون حیران ہو گئے پہ اللہ کے پیارے نبی آ اس کو اتنی اعزاز کے ساتھ احترام کے ساتھ دفن کیا اور آپ نے اس کے بارے میں اتنی بشارتیں دے دی کہ پھر بھی اس کے لیے کوئی تکلیف ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہاں اس کے لیے قبر کا پہلا مر مرحلہ مشکل ہے قبر یعنی قبر میں پہنچنے کے بعد بولتے ہیں قبر ایک دفعہ بندے کو اچھی طرح دبا دیتے ہیں. کہ وہ جو ہے پہلا دودھ جو مانگ سے پیا اور دن آ کے دین دبر فون دان تو جو ہے فرمایا قبر میں اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہی جو سکرات آنے مرکن منکر سے پہلی دفعہ اس کی ملاقات ہے تو وہ اس کے لیے سکھا ہے قبر سجدم اس کے لیے جو ہے وہ سکھا ہے تو صاحب نے کہا کہ اللہ پیارے نبی کیا وجہ تھا اتنی اس فضلت والے صافی کے لیے قبر کا پہلا مرحلہ سکھا ہو تو یہ حدیث کے اعبارہ تھے آپ نے فرمایا کہاں نہ خشن الخش نلیہ علی فرمایا یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سخت مزاج تھے ان کے ساتھ نرمی سے پیار سے محبت سے پیش نہیں آتے تھے ہاں تو اس وجہ سے اس کے لیے قبور کا پہلا مرحلہ مشکل ہے فرمایا اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پہلا مرحلہ اس کے لیے مشکل ہے فرمایا تو یہ بھی مرتبہ سن لیں جو ان لوگ اپنے بھی بچوں کے سختی سے پیش آتے ہیں ان کے لیے کا پہلا مرحلہ ساگت تھے یعنی یہ بھی حقوق رکھتے ہیں یہ بھی اللہ کے معلوم ہیں تو یہی چیز خدا نخا ساگر خاتون کے اندر ہو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے ساغت رویے سے پیش آتا رہتا اس سے کبھی بھی پیار محبت سے اخلاق پیش نہ آتا ہمیشہ جو ہے نخرے سے پیش آتا تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ایک کے مسائل شاید اس سے بھی زیادہ ہے شدید نہ ہو تو کم بھی نہیں ہوا یعنی لہذا جو ہے اخلاق سے پیش آنا ہی دوسرے کے ساتھ یہ بہت بڑی اہمیت اسی سے تو گھر آباد ہوتی ہے یعنی گر محبت سے پیار سے اخلاق سے آباد ہوتی ہے نخرے سے یعنی غصے سے لڑائی جھگڑوں سے گھر آباد نہیں ہوتی اس سے گھر غیر آباد ہوتی ہے مسلم آباد تو ایک تو فرمایا کی عمارت سے کہ وہ بیوی بی کے ساتھ معاشرت کرے زندگی گزارے آش رہا بے حسن الخل کے اچھے اللہ ساتھ وہ تر کے لغل جاتے ساخت اختیار کرنا چھوڑ دے ان ضرورت مغل مجبوری کے حقوں پر اس کے علاوہ انفاق و کی ذمہ داری میں صحیح ہے انفاق والا عورت پر انفاق کریں اس کے خرچہ خوراں دے دیں من الماح کو لکھانے کی چیزیں والمل بوس پہننے کی چیزیں بے قادر ستعتے اس اپنی گنجائش کے مطابق مرد پر اس کی گنجائش کے مطابق اپنے بیوی بی کو خرچہ خوراک دینا کھانے پینے کے تمام وسائل فراہم کرنا اس کی شرح ذمہ داری ہے اور آگے فرماتے ہیں البتہ جو ہے اس کی گنجائش کے مطابق اکمت ون یا خلا اور یہ کہ مرد اس سلسلے میں کنجوسی سے پیش نہ آ جائے نہ کریں اللہ نے جب لیا ہوا ہے ہن گنجائش ہے اس کے پاس تو کھانے پینے کی چیزیں میں کسی قسم کی بوخول نہ کریں ایک متعارف ان کو خرچہ خوراک خرچ دے دیں ولا یا تقیب مرد کو حکم دینے مرتکب نہ ہو جائیں غلم گلوش کا شتم برا بلا بلا کہنا گلم گلوش کہنا اپنے زوجہ کو اس چیز کا ہرگز مرتکب نہ ہو جائیں وہ مار پیٹ کا ہرگز مرتکب نہ ہو جائیں پھر سغیر عمری چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کس صفحہ ہے شاثر فرماتے ہیں اے جو لوگ چھوٹی چھوٹی جزو بیوی بی کو اپنے زوجہ کو جو رفی کے حیاتِ زندگی کا سفر ہے ساتھی ہے سب سہنجی زندگی کا ساتھی ہے اس سفر کا ساتھی ہے اس روز ان ماں ہاں جی غلم گلوش کرتے رہتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں شاخ ان کو بیوقوف لوگوں میں سے قرار دیتے ہیں متیں ولا مرتکب نہ ہو جائیں شتم کا غلم گلوش کا ہاں جی منہ گندہ کرنے کے سلسلہ نہ کریں اور یہ جی والا ضربہ اور مار پیٹ کے سلسلہ نہ کریں ہاں جی نہ کریں پھر سوائے چھوٹے چھوٹے کا پھر سوائے امور چھوٹے کاموں پہ کا صبئے بیوقوف لوگوں کی طرح کم عقل اور بیوقوفوں کی طرح جو ہے ہاں جی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح پیش نہ آ جائیں کیونکہ یہ بےقوفوں کا کام ہے ان کا روش یہ عقلمند آدمی کا روش فرماتے ہیں مذیب یو آخرہ یو قصر اور یہ کہ مدر مرد کو تاہی نہ کریں پھر تاحت ذمہ داری اٹھانے میں مراتل بیت گھر کے کاموں کے خیال رکھنے میں پھر تاخیر ملازمین گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو مرد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری اٹھانے میں ان کاموں کو انجام دینے میں مرد کو تاہین کریں کیونکہ بہت سے کام گھر کے مردوں نے کرنا ہے بہت سے کام عورتوں نے کرنا ہے مگر کوئی پیپ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو مرد نے اصلاح کرنا ہے یا خود کو آتا ہے خود بن بجلی کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو خود نے بننا ہے پانی کا کوئی مسئلہ آتا ہے خود نے کرنا ہے گھر میں اور کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے ہے اس کے اضلاع نہیں کرنا ہے تو یہ بھی بڑے بڑے کام جو خواتین کے مزاج کے ہماہمی ہیں ان کی بس کی بات نہیں ان سب کو مرد نہیں خیال رکھنا ہے اور اسے نہیں انجام دینا ہے تو ہمت والا سر کو تاہد نہ فی پھر تاحت ذمہ داری اٹھانے میں مارتن بیز گھر کے کاموں کے خیال رکھنے کے سلسلے میں آگے فرماتی وفیل مذاجہ آتی اور بیوی بیوی بی کے ساتھ جو ہے یقینی بات ہے شادی کے اہم مقاصد ایک دوسرے کی سب سے بڑا مقصد انسان کے نفس ہے نفس جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں لہذا جو ہے شادی کا اہم مقصد ایمان کو بچانے ہے نفس کو شعر شیطان کی شر سے بچانا ہے تو اس سلسلے میں بھی عمارت جو ہے غیر ضروری اس میں خاتون کے حق کو ضائع نہ کریں اور فل مذاجات کے ساتھ رہنے میں سونے میں بن غیر عظر کسی شریع عزر کے اور ضرورت یا کسی مجبوری کے بغیر اس میں بھی وہ کوتا نہ کریں ایک حقوق ہے یہ بھی ایک زوجہ کی اور پھر رعایت سویتیں اور اگر چند بیویاں ہیں تو برابری کو خیال رکھیں سویا برابری کو مراحت کا خیال رکھیں بے نالازوازی بیویوں کے درمیان ان کا نزاج اگر وہ کئی بیویاں رکھتے ہیں حراہ ر آزاد اور وہ کئی آزاد بیویاں رکھتے ہیں دو تین دس چار ہیں تو دو بھی رکھتے ہیں تو ان کے درمیان پورا پورا انصاف ہونا چاہیے جتنا خود سے ہو سکتے ہیں اس میں پورا پورا انصاف کریں ورنہ جو ہے جس طرح حدیث میں آتا ہیں اگر ایک بات دو بیویاں رکھتے ہیں اس میں ایک کا حقوق پورا کرتے ہیں دوسرے کرنے کرتے ہیں مدم اس کے لئے بہت بڑی وارننگ آئی ہوئی فرماتے اس کے جسم کو ایک ہے سکل فالص شکل میں میدان حشر میں آ کیونکہ اس نے ایک دو کے حقوق پورا نہیں کیا جان بوجھ کے زیادہ شاعری فرماتے و رعایتِ سویت برابری کو خیال رکھیں بنا آزواجی بیویوں کے درمیان ان کا نہ زیادہ آزواجن حرائر اگر ہو کئی جو ہے آزاد بیویوں کا بیویوں رکھتا ہوں کئی سے زیادہ زیادہ 4 دو تین وہد تنظیم اسی طرح مرد کو چاہیے خود کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی کوتاہی نہ کریں مرد ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں یہ ایک فطری تقاضہ ہے جس طرح مرد ہاں جی خاتون مرد چاہتے ہیں اس کے خاتون صاف ستھرا ہو خاتون کی بھی یہی مزاج ہوتے ہیں مرد بھی صاف ستھرا تو وہ تنظیب صاف ستھرا رہنے میں کوتاہی نہ کریں وہ بھی ترجیح خوشبو لگانے میں بھی کوتاہی نہ کریں ولا علی کو یا مرد کے لیے یہ سزا نہیں ہے یہ مناسب نے یا ملکی حکم کرا اپنی بی بیوی کو بالکش بھی کا, کا کام کرنے کا لینا سے خود مرد کو لے خود کے لے کہ خود آرام سے بیٹھ جائیں اب بیوی بی کو کام پہ معمر کریں وہ کما کے لائیں یا والی پاؤں کو پاؤں درے بیٹھ کے کھاتے رہیں یہ اس کے لیے مرد کے لیے سزا وارنی ہے کیونکہ اللہ نے مرد کے اوپر ذمہ لگائے خاتون کو پالنے کا خاتون کے اوپر ذمہ نہیں لگائے مرد کو پالنے کا عجی لہٰذا وہ اپنی ذمہ داری کو جانے. یاض فرمائی مرد کے لیے یہ اس مناسب نہیں ہے کہ وہ حکم کریں اپنے زوجہ کو بالکش سب کے لئے لینا سے خود مرد کے کو دینے کے لیے اس کی ضروریات پر کرنے کے لیے وہ عجیب و علیہ اور مرد پر واجب ہے عالماں کہ اپنے زوجہ کو سکھائیں ما فرض اللہ علیہ وہ تمام شریع کمات جو اس خاتون کے اوپر اللہ نے فرض کیا مثلا حجاب وغیرہ برتی نماز وزاں جو بھی شری احکامات ہیں اگر اس کو نہیں آتا ہو آتا ہے تو ٹھیک ہے الحمد للہ اگر نہیں آتا اور مرد کو برت پتہ چلے ان کو انہیں کوئی شریک مجبور معلومات نہیں ہے تو اس کو انہیں سکھانا جو ہے مرد پر واجب ہے مطلب یہ کہ خود کو اگر نہیں آتے ہیں تو آنے والوں کے ذریعے سے بھی ان کو سکھانا واجب ہے تاکہ یہ زندگی کے ساتھ ہر ہیں دونوں علم معرفت کے ساتھ آگے چلیں تو وہ عجیب والد پر واجب ایک اکبر دوجے کو سکھائیں ما و تمام احکامات فرض اللہ علیہ خاتون پر فرض کیے وہ یہ اور ملت کے لئے مصطاف ہے یہ صحب الم یہ کہ اپنے زوجہ کو سکھائیں تعلیم دے دیں سترہ پردے کے حوالے سے و اور دوسرا زندگی کے مختلف آداب زندگی کے حوالے سے جو کچھ اسے پتہ ہے علم ہے اس چیز پر میں بھی رہنمائی کریں اور کوئی چیز نہیں آتی ہیں تو سکھا دیں نہ لڑائی جھگڑا کریں ہاں جی کوئی بھی چیز جو گھریولو جو ہے کھانے پینے کی چیز ہو یا رہنے سہن کی چیز ہو جو بھی جو ہے آداب ہو زندگی کے جو بھی مرض خود کو آتا ہے اس پر شریعت فرماتے مصطفی اپنے زوجہ کو سکھائیں تاکہ گھر کے اندر ایک اچھا ماحول ہو ہاں جی ایک, ایک پیار محبت کی زندگی ہو خوشحال زندگی ہو نہ زوجہ کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریپ نکالتے رہیں اور پھر میں اور پر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں اللہ کو ہر پسند نہیں ہے کہ گھر کے اندر فتنہ ہو جھگڑا ہو فساد ہو کیونکہ اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے ہاں گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتے ہیں اللہ اس میں ہم بیوی بی کے اعمال قبول نہیں کرتے ہیں جو آپس میں لڑتے جھگڑے رہتے ہیں پس افواتہ آپس آب میں ہاں جی گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں. ہاں جی تو یہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں جتنا ہو سکے ہمیشہ ہر کوئی ہاں جی؟ ایک دوسرے کو پیار دے دیں محبت دے دیں اخلاق دے دیں ہاں جی تحمل تعمل یہ چیزیں جو ہیں ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر اس رویش کو اختیار کریں تاکہ گھر خوشحال ہو اگر ہماری دنیا کا گھر جو ہے محبت صور تحمل اخلاق اور ایک بحیش نما اگر ہے امن سکون محبتیں ہیں تو یقیناً کل کا آپ کا گھر بھی ایسے ہی بحث ہوگا بحش ہی ہوگا اگر یہاں جو ہے فجنا ہے پھنساتے ہیں جھگڑا ہے, ہے، گلوش ہے آئے روز جو ہے جی پھر جھگگڑے ہیں تو پھر یقیناً جب یہاں آپ کو امن نہیں ہے تو ادھر امن بہت مشکل ہے ہاں جی بہت مشکل لہٰذا ہماری جنت ہی اسی میں ہے خوشاً خوارہ نگرامی آپ لوگوں کی جنت اسی میں کہ گھر کے اندر جتنا ہو سکے اچھا ماحول پیدا کریں پیار محبت کا ایمان ہلاک عذاب کا تاکہ یہ اسی میں کرنے والے چھوٹی چھوٹی نیکاں جو آپ کے گناہوں کا بخش کا ذریعہ اور بہت بڑی نیکیاں ہوں گی یہ اور مردوں کو بھی چاہیے اپنے روزہ کے حوالے سے بہترین نیکی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر فیملی کے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ان کے ساتھ جو ہے ان کا آپ کے اوپر حق ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں ادب سے پیش آ جائیں محبت سے پیش جائیں یہ خاتون کا مرد کے اوپر ایک شرعی حق ہے خاتون حق رکھتے ہیں مرد اس کے ساتھ ایسا پیش آ جائے جس سے اس کو سکون ملے اس کو جو ہے امن ملے وہ امن محسوس کرے اس گھر میں ہاں اپنے لئے سکون محسوس کریں اپنے لئے چین محسوس کریں یہ, یہ, یہ احساسات دینا عورت کے اوپر ذمہ داری ہے اگر, اگر ہر کوئی یہ کوشش کرے مرتبہ اپنی جگہ پر گھر میں سکون امن محبت کا جو ماحول پیدا خاتون بھی اپنے جگہ پر یہ کوشش کریں تو یقیناً وہ اگر خدائی گھر ہوگا الہی گھر ہوگا اللہ یقیناً ان پر اپنے رحمتیں برکات نازل کریں میرے دعا ہے اللہ ہم سب کو پیار و محبت کی زندگی دے دیں ایمان واداب اخلاق کی زندگی دے دیں خدا خوفی کی زندگی دے دیں دین کو سمجھ کر. جو بھی ذمہ داریاں خواہ مردوں کی ذمہ وہ اس کو پورا پورا ادا کریں اور جو خواتین خارن گرامی کی ذمہ ہے وہ اپنے اپنے ذمہ داریاں پورا کریں تاکہ ایک پورا سکون زندگی سب کو نصیف و امین رب العلوم